والسلام على سيد المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومنتبعهم بحسان إله ومدين أما بعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى في أصحابه تأخراً فقال تقدم بكم بكم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کچھ دوری دیکھی یعنی کس حالت میں جماعت قائم کرنے میں جماعت کے وقت صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور دیکھا یعنی جہاں امام کھڑا ہوتا ہے امام سے کچھ فاصلے پر صحابہ صاحب اکرام کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تقدمو آگے آؤ آگے آؤ فتمو بی آگے آؤ اور تم لوگ میری اقتداء کرو اور ولیتمبکم منخلفکم مم من باد کم اور تمہاری اقتداء وہ لوگ کریں گے جو تمہارے بعد ہیں اس حدیث کے اندر یہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جماعت کے وقت لوگ امام سے قریب ہوں گے دور رہ کر کے یا دور صف نہیں لگائیں گے امام سے قریب رہ کر کے صف قائم کی جائے گی اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں دیکھی کہ ذرا دور تھے وہ امام کی جگہ یہ ہے تو یہ سمجھیں گے کھمبے کے پاس یا اور دور صحابہ صاحب اکرام رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے آؤ قریب آؤ اور قریب رہو گے تو تم لوگ میری اقتداء کرو گے جیسے میں نماز پڑھاؤں گا ویسے تم میری اقتداء کرو گے اور پھر تمہارے پیچھے جو لوگ رہیں گے وہ تمہاری اقتداء کریں گے اور یہی سب ہوتا ہے آج یہ زمانہ ہے اس کا مائکروفون کا اور مائک وغیرہ کا آج انتظام ہے آج بھی بہت ساری جگہیں ایسی زمین میں روئے زمین میں بہت ساری ایسی جگہ ہوں گی جہاں جو ہے مائک کا انتظام نہیں ہوتا ہوگا لوگ سفر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے لوگ دنیا کے اور دوسرے ملکوں میں جہاں مسجد تک کا انتظام بھی نہیں ہے لوگ جو ہے کہیں کمروں میں کہیں حال وغیرہ میں نماز ادا کرتے ہیں یا کہیں کھلی ہوئی جگہ میں نماز ادا کرتے ہیں تو قاعدہ اس کا یہ ہے یا اصول دین کا یہ ہے کہ امام سے قریب لوگ کھڑے ہوں گے اور پہلی صف کے لوگ امام کی ابتدا کریں گے اور پھر اسی طرح سے ان کو دیکھ کر کے پیچھے والے اور پیچھے کہ اس کے بعد والے اسی طرح سے تمام صفحے اقتداء کریں گے ممکن ہے کہ کہیں مائک کا انتظام نہ ہو اور امام کی آواز پچھلی صفوں تک نہ پہنچ سکے تو اس طرح سے اگر مقبر کی ضرورت ہے بیچ میں کوئی تکبیر کہنے والا اور کوئی ابتدا کرنے والا آواز لگائے زور سے تکبیر اور تسمی وغیرہ کہے تو یہ تو بات ہے لیکن لیکن ایسی صورت میں امام کے قریب ہونے میں بہتر ہی ہوگا کہ امام کی وہ پہلی صف والے کریں گے اور ان کو دیکھ کر کے پیچھے والے اور اسی طرح سے تو اس طرح سے امام کی صفوں سے امام سے صفوں کو درست قریب ہونا چاہیے آپ پہلی صفقوں اور دوسری صفوں کو بھی قریب ہونا چاہیے دوسری صفوں میں بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی اس بات سے اس حدیث سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ صف کو قریب قریب ہونا چاہیے اور دو صفوں کے بیچ میں غیر معقول فاصلہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ عام طور سے اگر اب یہ مسجد ہے جمعہ کا دن ہے تو لوگ صف متصل نہیں رہتی صف متصل نہیں رہتی بلکہ دور دور لوگ جو ہے صفے لگائے رہتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے یہ جماعت کے آداب میں سے یہ چیز ہے وعن زيد بن ثابت نظر الله تعالى نقال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا ایک حجرا سا بنا لیا مسجد نبوی میں چٹائی سے آڑ کر کے ایک حجرا سا بنا لیا اور یہ واقعہ رمضان کا ہے رمضان کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کرتے تھے تو وہ چٹائی کا ایک خد سا بنا لیتے تھے بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تحجد کی نماز ادا کرنا شروع کیا اور ایک لمبی حدیث ہے یہاں پر وہ تفصیل نہیں ہے لیکن وہ حدیث لمبی حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی دوسرے دن لوگ لوگوں میں یہ چرچا ہو گیا تو اور لوگوں نے نماز پڑھی تیسرے دن اور زیادہ لوگ یہاں تک کہ مسجد بھر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات دوسر, تیسری رات, رات یا چوتھی رات نبی صلی اللہ علیہ و باہر تشریف نہیں لے آئے اپنے اسی حجرے ہی میں نماز ادا کی اور صبح کے وقت باہر نکلے اور لوگوں سے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے تھے لیکن میں اس وجہ سے نہیں نکلا اور تمہیں جماعت کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو یہ نماز یہ, تم، یہ نماز، تم، تمہاری یہ نماز پسند آ جائے اور تمہارے اوپر یہ فرض کر دی جائے اور تم اس کی طاقت استطاعت نہ رکھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا اس عمل سے یہ پتا چلا کہ اگر مسجد میں لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو تو کوئی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں کوئی خاص جگہ بنا سکتا ہے کوئی خاص جگہ مخصوص کرتا ہے نفلی عبادتوں کے لیے نفلی عبادتوں کے لیے اور اسی طرح سے یہ چیز بھی معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ نفلی عبادت بالخصوص رات کی نماز جماعت سے بھی ادا کی جا سکتی ہے کیونکہ صاحب اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں, لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز ادا کی اور آگے حدیث کا ٹکڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کی گھر میں نماز فرض نماز کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں وہ گھر میں آدمی کی نماز زیادہ بہتر ہے گھر میں یہ نماز ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے کے بجائے زیادہ بہتر ہے وعن جابرن رضی اللہ معد معاذ بے اصحب علشہ فقول فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اترید انتقو یا معاذ فتحان تناس الناس بے وشمس و دہا وسب رب وقرا و اقرا وسم ربک الذي خلق وقشہ متفق یہاں پر امام کے لیے امامت کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں اس حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اس حدیث کے راوی ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو جماعت کرائی اور پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے پڑھتے تھے پھر جا کر کے اپنے محلے کی مسجد میں امامت کرایا کرتے تھے یعنی ان کو بھی جماعت سے نماز پڑھاتے تھے تو معاذ بن جبل اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز ہوتی تھی وہ نفلی نماز ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ فرض ادا کر کے جاتے تھے اور اپنی قوم کو نفلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے لیکن معاذ بن جبل اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نفلی ہوتی تھی اور ان لوگوں کی نماز فرض ہوتی تھی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار کا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انہوں نے نماز ادا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآد بھی تھوڑی لمبی اور پھر اس کے بعد معاذ بن جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے وہ اپنے محلے میں جا کر کے وہاں بھی آنے جانے میں وقت لگتا تھا تو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی اور دوسری روایتوں میں تفصیل سے آتا ہے کہ انہوں نے سورج بقرہ پڑھائی سوریہ بقرہ شروع کی. ایک صحابی اپنی دو اٹھنیوں کو لے کر کے آیا اور باہر نماز, مسجد کے باہر کھڑی کر دیا یا باندھ دیا اس کے بعد جو ہے آ کر جماعت میں شامل ہوئے اب وہ شامل ہونے ہوئے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ نماز لمبی ہوتی چلی جا رہی تو انہوں نے کیا کیا نماز توڑی اور الگ سے عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنی اٹھنی لی اور چلے گئے معاذین جب الدی اللہ تعالی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے سلسلے میں انہوں نے ایک بدگمانی کی یا کہہ لیجئے کچھ باتیں کی اور جو ہے کہا کہ یہ منافق شخص ہے جس نے نماز چھوڑ دی اور نماز توڑ کر کے چلا گیا جب اس آدمی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح سے میں آیا تھا مجھے ضرورت تھی اور معاذ بن جبل نے جو ہے اتنی لمبی نماز کی میں جو ہے نماز ساتھ نہیں دے سکا ان کا اور نماز پڑھ کر کے میں نکل نکل گیا اور معاذ بن جبل اس طرح سے میرے سلسلے میں یہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلایا اور کیا فرمایا اے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو فطرے میں ڈال دو پریشانی میں ڈال دو یعنی کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھائیں اور ہر جماعت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں تو لوگوں میں کو فتنے میں ڈال دو اور فتنے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ لوگ لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے پریشانی محسوس کریں بوڑھے کھڑے کھڑے تھک جائیں हा? اور اسی طرح سے ضرورت مند اپنی ضرورت پہ हा? جانے کے لیے سوچ رہا ہوں اور وہ یہ انتظار کر رہا ہوں کہ کب نماز ختم ہوگی اور وہ امام کے سلسلے میں طرح طرح کے خیالات اپنے دل کے اندر پیدا کرے تو اس طرح سے کیا ہے لوگ فتنے میں پڑھیں گے عورت ہے وہ بچہ بچہ لے کر کے دماغ کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے <coughs> بچہ پریشان ہو رہا ہے بچہ رو رہا ہے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو فتنے میں آزمائش میں ڈال دو پریشانی میں ڈال دو <coughs> یعنی تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انداز میں حضرت معاذ بن بن جبل ندی اللہ تعالی عنہ کو سخت انداز میں کہا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو ہاں اور پھر فرمایا کہ جب تم لوگوں کی امامت کرو تو کیا کیا پڑھو نبی صلی اللہ علیہ نے بتا دیا کہ مختصر صورتیں پڑھو جو متوسط درجے کی صورتیں جیسے وہ شمس و حال سب حسمر رب کل اعلیٰ اقراب اسم رب الدی خلق پلش اس طرح کی ہاں بہت لمبی صورتیں نہیں اور بہت چھوٹی نہیں بلکہ میڈیم اور درمیانی جو ہے صورتیں جو ہے ان کو پڑھا کرو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس لیے امام کو امامت کے وقت اپنے مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے اپنے مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کو بھی اگر اپنائیں گے خاص کر کے عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں ادا کرتے تھے تو مفصلات کی صورتیں نمازوں میں پڑھتے تھے مفصلات کی صورتیں پیچھے گزر چکی ہیں کہ سورہ خاف سے لے کر کے سور بروج تک توالے مفصل سور بروج سے سورہ بینا تک جو ہے وساط مفصل اور سور بینہ سے لے کر کے ختم تک تشار مفصل یعنی کہ یہ مفصلات کی جو یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو کہ جس میں جلدی جلدی بسم اللہ آتا ہے اور جلدی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں جیسے سورہ کاف سے لے کر کے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے فجر کی نماز میں اسی طرح سے ظہر کی نماز وغیرہ میں تھوڑی سی جو ان صورتوں میں جو چھوٹی چھوٹی صورتوں میں جو بڑی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی جو بڑی صورتیں ہیں ان کو فجر کی نماز میں ادا کرتے تھے فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور جیسے عشاء وغیرہ کی نماز ہے عصر کی نماز ہے تو سورہ بروج سے لے کر کے تک کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں میں یہ بھی صورتیں ہیں ان کو پڑھا کرتے تھے اور مغرب کی نماز میں عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سور بینا سے لے کر کے سورہ زلزال سے لے کر کے ناج تک کی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے تو اگر امام اس طرح سے پابندی کرے اور سنت پر عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ نمازیوں کو پریشانی نہیں ہوگی نمازیوں کو پریشانی نہیں ہوگی البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں کبھی مغرب کی نماز میں بھی بڑی صورتیں پڑھی ہیں مغرب کی نماز میں سورتور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے لیکن یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول نہیں تھا اس لیے امام کو خیال کرنا چاہیے اور پھر اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی میں نماز لمبی کرنا چاہتا تھا چاہتا لیکن میں پیچھے بچے کی رونے کی آواز سنتا تو میں نماز کو مختصر کر دیتا تو امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں پر نظر رکھے اپنے مقتدیوں پر نظر رکھے اور خیال کرے کہ ہمارے مسلی اور مقتدی کیسے لوگ ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں میں نمازیوں میں کچھ بوڑھے بھی ہوں بچارے جو کیا کہتے ہیں لمبی لمبی صورتیں صورتوں کے لیے وہ کھڑے نہ ہو سکتے ہو تو ان کی رعایت کر کے آدمی جو ہے نماز پڑھائے اور خیال کرے ان کا ہاں تاکہ جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس لوگ فتنے میں نہ پڑے یہ کل لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج کل ہم لوگ بہت بیزی ہو گئے ہیں مشغول ہو گئے ہیں بہت بزی ہو گئے ہیں ہم اپنا ٹائم مال کمانے میں دکان پر انتظار کرنے میں اسی طرح سے کمپنی میں کام کرنے میں ہاں چاہے جتنی دیر تک کھڑے رہیں کوئی دوست مل گیا اس سے بات کرنے میں گھنٹوں کھڑے رہیں ہاں ایک, ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر کے بات کیے لیکن اب جب نماز میں آتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب مختصر سی مختصر صورت پڑھیں خاص کر کے فجر کی نماز میں چاہتے ہیں کہ بس چھوٹی چھوٹی صورتیں امام صاحب پڑھیں اور بس اس کے بعد چلیں سو جائیں رات میں دیر تک جاگیں گے مشکل سے فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے تب ابھی نیند کا غلبہ ہے سر بھاری ہو رہا ہے آنکھ بند ہو رہی ہے تو اب امام صاحب کی کرت ہم کو کیسے اچھی لگے گی امام صاحب کی کرت نہیں اچھی ہم تو یہی سوچیں گے بس کسی طرح سے مجبورن اٹھ کر کے چلے آئے ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں اور جلدی سے امام صاحب مختصر کریں اور ختم ہو جائیں اس لیے بہرحال ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے اور امام صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناس و حتسان ابی بکرن بالناس جالسا فابو بکر قائما يقتدي ابو قائما قائمن ابو بکرن بلا النبي صلی اللہ علیہ وسلم وی الناس بلا ابی بکرین متفقن علیہ اس معنی کی ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ اذا جعل الامام جعل الامام امام المی کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے اور پھر اس میں ہے کہ جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو یعنی امام کے پیچھے پیچھے اور اس حدیث میں ایک لفظ ہے یہ بھی تھا کہ اذا صلی اللہ قائدن فسل کہ جب امام بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو تو اس والے کی حدیث گزر چکی ہے البتہ تھوڑی سی اس, اس حدیث کے اندر تھوڑی سی اس کے برخلاف کہہ لیجیے یا اس کے جو اس حدیث میں مسئلہ ثابت کیا گیا ہے کے اور اس حدیث کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے اس کو میں سمجھا دیتا ہوں اس کیا ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان فرما رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض تھے یعنی جب آپ کا آخری تھا وقت تھا اور مرض الموت میں آپ مبتلا تھے تو صحابہ اکرام کو ایک نماز غالباً وہ نماز ظہر کی تھی ایک نماز ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز صحابہ اکرام کو پڑھائی دو صحابہ کے کندھوں پر آ کر کے یا کسی طرح سے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھائی کب ایسی حالت میں کہ جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے بحیثیت امام کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا کچھ تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت اور ہمت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے جماعت میں شامل ہوئے لیکن کہا امام کے بائیں جانب امام کے بائیں جانب یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور نماز پڑھانی شروع کی اور اگر دو آدمی ہو تو امام کس طرف رہتا ہے امام بائیں طرف رہتا ہے مستدی جو اس کا ہوتا ہے وہ داہنے طرف ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف بیٹھے بائیں طرف بیٹھے تو گویا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امامت کرانے لگے تو فکان یصلی بن نا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے تھے یقتدی ابو بکرین بسلاطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علو کی ابتدا کر رہے اب پہلی حدیث میں کیا ہے جو پہلے پڑھائی گئی وہ کیا کہ امام بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو اور یہ آخری نماز ہے لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی لوگوں کو اور ابو بکر صدیق اللہ تعالی عل اور لوگ جو ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلی حدیث میں تھا حکم میں تھا کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھو امام اگر بیٹھ کر کے پڑھائے اور اس حدیث میں ہے کہ امام بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تو اس کو سمجھنے کی یوں ضرورت ہے کہ یہ ایک مخصوص حالت تھی جو یہ ایک مخصوص حالت تھی ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اصل میں لوگ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کر رہے تھے اس لیے وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کھڑے تھے کہ اگر وہ بھی بیٹھے ہوتے تو لوگ ہو سکتا ہے اقتدا اچھی طرح سے نہ کر سکتے یا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نماز کی ابتدا اور شروعات جو ہے کھڑے ہو کر کے کر چکے تھے اس لیے کھڑے ہو کر ہی انہوں نے نماز پڑھی تو اس لیے جو ہے علماء میں اس بیچ اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری حدیث ہمارے لیے یہ ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے اسی پر عمل کیا جائے گا کہ اگر بغرض ضرورت باوجہ ضرورت اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے تو مقتدی جو استطاعت رکھتے ہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے اور جو ہے بیٹھ کر کے نماز نہ پڑھے اس معاملے میں مقتدی امام کی اقتداء اس حیثیت سے نہ کریں گے کیونکہ امام معذور ہے اور مقتدی معذور نہیں ہے <تصفيق> لیکن دونوں حدیثوں پر میں سے کسی ایک پر عمل کیا جا سکتا ہے لوگ بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھیں تب بھی صحیح ہے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تب بھی صحیح ہے دونوں طریقہ درست واہ نبی ہو رہے تردی اللہ تعالیٰ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احدک احدکم الناس خف فن نفی مصغیرہ وبیرہ حاجة وحده كيف شاء متفق اس میں بھی امامت کے سلسلے میں حدیث ہے امامت کے آداب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص سے لوگوں کی امامت کرے تو نماز ہلکی پڑھے نماز ہلکی پڑھے قیرت میں بھی اور رکوع و سجود میں بھی ہلکی پڑھیں یعنی کہ لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اب دیکھیے کچھ لوگ امامت جو ہے مقتدیوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اطمینان چاہتے ہیں تو دونوں کے بیچ نماز ہونی چاہیے نہ بہت ہلکی ہو نہ بہت ہلکی ہو کہ اطمینان سے نماز پڑھنے والے پریشان ہو جائیں ابھی وہ تصویہات ہی نہ پڑھنے پائیں کہ امام جو ہے ہر رکو سے اٹھ رہا ہے اور سجدے سے اٹھ رہا ہے صورفاتحہ میں بھی جلدی قرآت میں بھی جلدی اور نہ اتنی لمبی ہو کہ جو کیا کہتے ہیں جلد باز قسم لوگ ہیں یا اسی طرح سے کمزور اور معذور لوگ ہیں ضرورت مند لوگ ہیں وہ جو ہے پریشان ہو جائیں تو متوسب اور درمیانی قسم کی نماز ہو بیچ ہی نماز ہو تاکہ کوئی بھی نہ پریشان ہو نماز ادا ہو جائے یعنی ہلکی نماز پڑھے کیونکہ فعین نفی ہے اس لیے کہ مقتدیوں میں ہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں اور جماعت میں نماز پڑھنے والوں میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی نماز پڑھنے آیا ہے لیکن نماز کے بعد بڑی اہم ضرورت ہے جلدی نکلنا ہے اب اگر لمبی قرآت ہو گئی لمبا وہ ہو گیا تو پھر ایسا آدمی فتنے میں پڑ جائے کمزور آدمی جو ہے کتنے میں پڑ جائے گا کچھ اور سوچنے لگے گا یا پریشان ہوگا وہ اس لیے درمیانی قسم کی نماز ہو ہلکی نماز ہو بہت زیادہ لمبی اور اس طرح کی نماز نہ ہو لیکن اب اگر مقتدیوں کا مزاج بنا ہوا ہے بہت ہلکی نماز کا فجر کی نماز میں جو سنت ہے کہ کچھ تھوڑی سی لمبی تلاوت ہو تو اب مقتدی لوگ سوچتے ہیں کہ بس چار پانچ آیتوں میں امام رکو کر لے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سنت کو بھی باقی رکھنے کی ضرورت ہے وعن عمر بن رضی اللہ تعالی عل کال قال من عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقن کال فید حدرت اکثر قرآن رواہل بخاری و ابوداود جماعت کے آداب میں سے ایک ادب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ امام کس کو ہونا چاہیے امامت کون کرائے امامت کرانے کے سلسلے میں بڑی اہم حدیث اور سمجھ لیجئے کہ بنیادی حدیث ہے حضرت امر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہما بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا امر بن سلمہ کے والد سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کہ میں تمہارے پاس یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں یعنی ابر بن سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ قبیلہ قبیلہ جرم یا جرم مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کچھ مسائل سیکھے نماز سے متعلق کچھ باتیں دین کی سیکھیں تو ان باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی اذان دے نماز کا وقت ہو جائے تو ازان کوئی ازان دے ازان دینے میں کس بات کی رعایت کی جائے گی کہ اونچی آواز والا جس کی آواز تیز ہو دور تک پہنچ سکتی ہو اس زمانے میں مائک وغیرہ نہیں تھا تو اس کی رعایت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو کوئی ازان دے اور امامت کون کرائے کرائے امامت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور قاعدہ بتایا کہ امامت وہ کرائے جو قرآن کا زیادہ یاد رکھنے والا ہو اکثرکم و یعنی قرآن جس کو زیادہ یاد ہو قرآن کا جو حافظ ہو یا قرآن زیادہ قرآن کی صورتیں زیادہ یاد ہو وہ امامت کرائے یعنی نماز سے متعلق مسائل معلوم ہو اس کو اور پھر قرآن اس کو زیادہ یاد ہو وہ امامت کرائے ابو امر بن سلمہ،, سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا بھائی کہ ہاں ہاں قبیلے میں یا قوم میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا اور یہ یاد کیسے کرتے تھے بتاتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ایک ایسے راستے پر تھا کہ اس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے والے لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے تو میں جو ہے ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تو لوگ کچھ صورتیں بتاتے تھے قرآن تو میں میرا قوت حافظہ بہت تیز تھا کہ میں قرآن زیادہ یاد کر لیتا تھا قرآن کی جو صورتیں سنتا تھا یاد کر لیتا تھا چورانچے میں نے دھیرے دھیرے کر کے بہت زیادہ قرآن یاد کر لیا تو جب لوگوں نے دیکھا میرا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ امر بن سلمہ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں ہے تو امر بن سلمہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے امام بنا دیا یعنی نماز کا طریقہ نماز کے طریقے میں سب لوگ برابر بڑے بوڑھے سب بچے لیکن قرآن کے معاملے میں میں سب سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والا تھا تو مجھے امامت کے لیے بڑھا دیا امر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 6 یا سات سال کی تھی کتنی عمرے تھی چھ یا سات سال کی عمرے تھی عبداللہ سے بھی چھوٹے عبداللہ کی عمر دس سال ہے تو چھ یا سات سال کی میری عمر تھی اور چھ یا سات سال کی عمر میں وہ اپنی قوم کی امامت کرا رہے تھے دیکھیے اس حدیث میں نہیں دوسری حدیث میں تفصیل یہ ہے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو صحیح انداز سے لنگی باندھنی بھی نہیں آتی تھی لنگی باندھنی لنگی سمجھتے ہیں نا سب لوگ لنگی وادنی بھی نہیں آتی تھی ہاں تو بعض عورتوں نے کہا کہ بھائی ارے اپنے امام صاحب کی سطر کوشی تو آپ لوگ کریں یا ان کی لنگی چھوٹی رہی ہوگی تو لوگوں نے جو ہے ان کو کپڑا پڑا ان کے لیے انتظام کر کے ان کو دیا تو دیکھیے اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نابالغ بچے کی امامت جائز اور درست ہے نابالغ بچہ لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے فرض نماز پڑھا سکتا ہے ہاں اگر اس کو زیادہ قرآن یاد ہے تو اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوئی جب حدیث میں یہ چیز موجود ہے تو پھر ہم کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے بہت سارے آئما بہت سارے امہ امام شافی شاکر یا وغیرہ اور محدثین اہل الحدیف اس بات کے قائل ہیں کہ نابالغ بچہ اگر نماز سلیقے سے جانتا ہے اور قرآن کا حافظ ہے یا زیادہ قرآن اس کو یاد ہے تو وہ لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے لوگوں کی نماز ہو جائے گی بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, نہیں کر سکتا ہے کیوں یہ کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی اور جو ہے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ رہا ہو اس لیے انہوں نے دور تھے لوگ پڑھا دیا انہوں نے لیکن وہ بچہ نابالغ بچہ امامت نہیں کر سکتا ہے نابالغ بچہ امامت نہیں کر سکتا ہے جبکہ حدیث ان کے برخلاف ہے حدیث کی تعویل نہیں کیجیے سیدھی سیدھی حدیث ہے حدیث کی تعویل مت کیجیے کہ نہیں اجازت لی تھی اور کیا کہتے ہیں نہیں معلوم ہوا ہوگا یہ سب قیل و کال چونکے چنانچے حدیث ملانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے سیدھے حدیث ہے, ہے جہاں ضرورت پڑ جائے بچہ نابالغ بچہ ہی صحیح لیکن نماز کا, ام, کا مسئلہ نماز پڑھنا جانتا ہو نماز کے مسائل اس کو معلوم ہو قرآن زیادہ یاد ہو تو امامت کر سکتا ہے امام بن سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ نفلی نماز پڑھا سکتا ہے تراوی وغیرہ پڑھا سکتا ہے فرض نماز نہیں پڑھا سکتا ہاں جیسا کہ اپنے امام حنیفر احمد اللہ علیہ وغیرہ اسی بات کے قائل ہیں اسی وجہ سے تراوی تو بچہ پڑھاتا ہے تراوی کی نماز پڑھاتا ہے لیکن فرض نماز پڑھانے کے لیے اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے چاہے امام صاحب کی تلاوت خراب ہی صحیح امام صاحب کو مسئلہ معلوم ہو نہ ہو نماز کا صحیح سے نماز پڑھ پاتے ہو نہ پڑھ پاتے ہو لیکن جو ہے امام صاحب پڑھائیں گے بچہ نہیں پڑھائے گا تو اس لیے صحیح مسئلہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ نابالغ بچے کی نابالغ بچہ امام بن سکتا ہے اور نماز فرض نماز پڑھا سکتا ہے یہ امر بن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ علی حدیث کہاں ہے صحیح بخاری کے اندر ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے ابو داود النس کے اندر بھی ہے سرن نسائی اور سورن نبی داؤد کے اندر لیکن صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے لیکن لوگ جو یہ حدیث جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس کی تعویل کرتے ہیں اسے کہہ رہے وہ دور تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہا تھا ہاں قوم کے لوگوں نے ان کو امام بنایا تھا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا لیکن اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث آپ کی واضح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کیا صحابہ اکرام نے کیا تو اس لیے یہ درست ہے اگر درست نہ ہوتا تو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا کیا بھائی فلاں جگہ فلاں لوگ جو ہے یہ عمل کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عمل ہوا دینی عمل صحابہ اکرام نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تو چاہے وہ آپ کی غیر موجودگی میں کیا گیا ہو وہ درست ہے کیوں اس لیے کہ وہ شریعت شریعت کا ٹائم تھا نا دین اسلام کے تکمیل کا زمانہ تھا کہ نہیں دین کی باتیں اترنے کا زمانہ تھا اس زمانے میں کوئی ایسی بات جو غلط رہی ہو اس پر باقی نہیں کیا باقی نہیں رہا جا سکتا بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ لوگوں نے وہ کام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہی نازل ہوئی وہی نازل ہوئی تو سمجھ رہے ہیں نا یہ, یہ یہ تعویل نہیں کی جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا تھا ان کو اور وہ دور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں رہا ہوگا یہ سب تعویلات ہیں ولیبن حدیث جا بن نبی اللہ تعالیٰ ہوں والا تکمن نہ امرات الرجولن ولا عرابی المہاجرن ولا فاجر وسراد ہوا ہے ایک بہت کمزور قسم کی حدیث ہے بہت زیادہ ضعیف ہے ہاں لیکن ایک بات اس میں ہاں صحیح ہے وہ کیا ہے کہ عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی یہ مسئلہ ہے سنت والجماعت کا متفق الح مسئلہ ہے ہاں کہ عورت جو ہے مردوں کی امامت نہیں کر سکتی عورت عورت کی امامت کر سکتی ہے جائز ہے ولا عرابی ان اور نہ کوئی دیہاتی مہاجر کی امامت کر سکتا ہے اور نہ کوئی فاجر کسی مومن کی امامت کر سکتا ہے فاسق و فاجر گنہگار شخص ہے نمازی ہے لیکن گنہ گار بھی ہے کچھ گناہ اس طرح کے کرتا ہے تو اس کی امامت نہیں کر سکتا لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے اگر کوئی آرابی کوئی دیہاتی آدمی قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہے قرآن کا زیادہ اس کے پاس علم ہے دین کا علم ہے تو چاہے جو بھی ہومامت کرا سکتا ہے بہت ساری آپ کو آج کل کلپ ملیں گی हा? اور یہاں ایسا ہے بھی ایسا ہے بھی کہ اگر کوئی جو ہے صفائی کرنے والا شخص بھی نماز کے ٹائم آ کر امامت کرنے لگے یعنی دوسری جماعت عام طور سے پہلی بات میں تو ایسا موقع کم آتا ہے لیکن اگر دوسری جماعت کرنے والا صفائی کرنے والا ہاں اگر امامت کرا رہا ہے تو پیچھے جتنے بھی لوگ آئیں گے مسجد میں ہاں چاہے جو ہو چاہے وہ کیا کہتے ہیں آ, پولیس کا جو ہے وہ داروگا ہو انسپکٹر ہو یا یہ کہ کوئی بڑے اونچے خاندان کا کو ہو کوئی بھی ہو سب لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں تو ایسا بہت بہت ہے تو اسلام میں یہ فرق نہیں ہے اسی طرح سے ہاں اگر کوئی فاجر و فاسق آدمی ہے اور امامت کرا رہا ہے تو مومن شخص کی نماز پیچھے اس کے پیچھے ہو جائے گی صحابہ کرام نے بعض حالات میں نماز ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھی تو یہ بات درست نہیں ہے وائن انسی ندی اللہ تعالی عالم آخری حدیث پڑھ کر کے یہ سب کے تعلق سے ہے یا بس کرتے ہیں جی سوال کر لیجئے لیجیے آپ بس یہیں تک ہے ہے ہے کہ وہ کرتا اور امام اس کے پیچھے نماز دیکھیے ایسا امام جس کے بارے میں یہ معلوم ہو واضح ہو کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے ہاں صاحب کہیے کہ عقیدہ درست نہیں ہے عقیدہ درست نہیں ہے مثال کے طور پر جو ہے غیر اللہ سے وہ جو ہے مدد مانگنے کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے یا و والیوں کو جو ہے بہت سارے بہت ساری ضروریات پوری کرنے کے سلسلے میں وہ پکارتا ہے یا پکارنے کی دعوت دیتا ہے یا قبروں پر سجدہ اور جھکنے وغیرہ کو جائز قرار دیتا ہے جیسے برائےلوی علماء ہیں تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز درست نہیں ہے نہیں ہو سکتی نماز صحیح نہیں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے فاسق اور فاجر سے مراد وہ شخص ہے جیسے کچھ گناہ کرتا ہے سال کے طور پر کچھ غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں ہاں بہت سارے کبیرا گناہوں کا اے, کا جو ارتکاب کرتا ہے تو ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی ایک مثال جیسے بغیر داری اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں بغیر یا مطلب کلین شیو شخص کے پیچھے کیا نماز ہو جائے گی ہماری ہاں تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ شخص وہ شخص ہر وہ شخص سے جس کی اپنی نماز درست ہو جائے جس کی اپنی نماز درست ہو جاتی ہو وہ بحیثیت امام بھی نماز پڑھا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ کی نہیں کیا یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی بغیر داڑھی والے کے پیچھے جو ہے نماز نہیں ہو سکتی ہاں یا بغیر داڑھی والے کی جو ہے نماز نہیں ہوتی کوئی نہیں کہے کوئی نہیں کہے گا اسی طرح سے کسی کا پائجامہ جو ہے یا پائنٹ وغیرہ شلوار ٹخنے سے نیچے ہے یہ حرام کام ہے لیکن کیا کوئی کہے گا کہ ایسی ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی کوئی شخص شراب پیتا ہے شراب پینا گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ ہے لیکن کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب پینے والا اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی موقع آ جائے کہ فاسق کو فادر امامت کرا رہا ہے تو بھاگ کے جانا نہیں چاہیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑھنا چاہیے نصیحت کریے گا لیکن مستقل کسی مسجد کا امام بنانا یہ زیادہ یہ درست نہیں ہے بلکہ مناسب نہیں ہے تاکہ لوگ جو ہے کسی ایسے اچھے شخص کو امام بنا جی اسے نماز جنازہ کے ساتھ میں چلے جاتے ہیں جی اور وہ بریل بھی ہے ہمیں پتا ہے کہ بھائی امام جو ہے جی جاتے ایسی صورت میں اگر فتنے کا خوف نہ ہو آپ کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر فتنے کا خوف ہے فتنے کا خوف یہ کہ اگر آپ تنہا اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے ہاں تو بہت سارا فتنہ مار پیٹ لڑائی جھگڑا اور بہت بڑا فتنہ ادا ہوگا ہاں تو ایسی صورت میں آپ خاموشی سے پڑھ لیجئے ہاں لیکن بعد میں اگر آپ کو موقع ملے تو اس کی قبر پر جا کر کے اکیلے نماز پڑھ لیجئے وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز جنازہ لیکن جو ہے آپ قبر پر جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں جی تو انڈیا میں یا جہاں بھی ہو تو ہمیں تو اگر ہمارا عقیدت درست ہے ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہم جو ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں ہاں میں نے کہا کہ اگر فتنے کا خوف نہیں جیسے مثال کے طور پر آپ اکیلے ہیں کہیں آپ اکیلے ہیں یا تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے گھر میں نماز, اپنے گھر میں نماز پڑھیں لیکن اگر جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر آپ کے بال بچوں کو آپ کو تکلیف دی جائے گی تو آپ مسلحت جا کے ان کے پیچھے پڑھ لیں لیکن آپ اپنی نماز دہرا لیں مزیدوں میں <تصفح> جی بالکل بالکل لگایا جاتا ہے نہ جائیے <تصفح> آپ نہ <نا> جائیے <تصفح> اور پھر اگر آپ ایسے ہیں تو پھر آپ اپنے خود آپ کے اندر ایمانی غیرت ہے تو آپ اور لوگوں کو دعوت دیجئے خود ان کے یہاں جا کر کے دعوت دیجئے دیکھیے ان کے اندر گھل مل کر کے تھوڑا سا رہیں گے تو دعوت پہنچ جائے گی صحیح بات پہنچ جائے گی آپ ان کی اس طرح سے ظاہری طور پر ان سے اس طرح کی دشمنی نہ کریں کیونکہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو دعوت آپ کی نہیں پہنچ پائے گی آپ کو الگ کر دیں گے ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان میں گھلے ملے نہ ان کے لوگوں سے نہ ملے تاکہ آپ کی صحیح بات ان کے لوگوں تک نہ پہنچ سکے تو ان کو اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں آپ جائیں مسجد میں پڑھیں نماز ان کے ساتھ ان کو دعوت دیں کتابیں دیں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ایسی صورت بن ایسی صورت حال ہو جائے کہ بھائی آپ کو مارے پیٹے تکلیف دے تو نہ جائیے ان کے لیکن آپ اپنی دعوت کا کام چاری رکھیے جو آپ کے قریبی ہی لوگ ہیں ہم سلام نہیں کرے گا تو نہیں بھائی باقاعدہ ان کے علما بریلوں کے علماء باقاعدہ جو ہے منع کرتے ہیں کہتے ہیں وہاں سے سلام کرو گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا ہاں باقاعدہ اور بہت صحیح سوال کیا انہوں نے کہ اگر مرنے والا بھی اگر واقعی اس کا وقیدہ واضح ہے, ہی ہے کیونکہ مرنے والا تو نہیں کہیں کہیں مجبوریاں کچھ ہوتی ہیں ایسی اگر مرنے والا کچھ ایسا شخص ہے مالا ہاں مالا کہ مالا واقعی اس کے ہاں کھلا ہوا شرک تھا قبر پر جا کر کے کرتا تھا اور بات واضح تھی لوگوں نے بتایا تھا سمجھایا تھا اس کے اوپر حجت قائم ہو چکی تھی دیکھیے باتیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم ہوتی ہے اور آدمی ایک دوسرے خیال سے اگر کچھ اس طرح معاملہ ہے باقاعدہ حجت نہیں قائم ہوئی اس کے اوپر تو آپ کھلے طور پر اس کے اوپر شرک کا حکم ہے نہیں لگا سکتے کوئی ایسا آدمی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اس کی قبر پر نماز پڑھ لیں لیکن اگر بالکل کھلا ہوا آدمی ہے کہ ہاں باقاعدہ جو شرفیات چیزیں ہیں وہ کرتا تھا کراتا تھا اور اس کی طرف دعوت دیتا تھا تو آپ رسمی طور پر خاندان اور رشتے داری ہونے کی وجہ سے چلے گئے اس کے قبر پر جو ہے جا کر کے مٹی ڈال دیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہاں حکم ہوا کہ ایسے مشرکوں کی قبر پر آپ کیا کہتے کھڑے نہ ہوں ایسے ایسی مشکل قبر پر جو ہے کھڑے نہ ہو ایسے لوگوں ایسے لوگوں کے پاس جائیں تک نہ آپ رشتے داریاں کیا صرف شادی بیاہ میں مسل میں ہمارا یہی معاملہ ہے کہ شادی بیاہ میں بھی ہم شرکت کرتے ہیں اور غمی اور غمی میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن جو ہے ایسے لوگوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے لیکن دعوت پہنچانا چاہیے دعوت پہنچانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ جنازے میں شریک ہوں شادی میں شریک ہوں دو چار لوگ آپ کو ملے آپ ان کو اپنی بات بتا دیں تو اس اعتبار سے دینی مسلحت کے اعتبار سے آپ شریک ہوں لیکن جو دلی محبت ہوتی اس اعتبار سے نہ ان کے ساتھ شریک ہوں صلی اللہ تعالیٰ اللہ سوال. سوال ہے کہ کیا اکیلا آدمی کسی کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے ہاں ثبوت ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ایک ایک کر کے صاحبہ گئے حجرے میں اتنی جگہ نہیں تھی الگ الگ پڑھ کر کے اور پھر ایک خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے معمولی سمجھ کر کے ان کو دفن کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت جو مسجد میں صفائی کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی کہا ارے وہ تو ایک ہفتہ ہو گیا کچھ دن ہو گئے جو ہے وہ فوت ہو گئی تم لوگوں نے بتایا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اس کی خبریں بتاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا اور نماز جنازہ ادا کی جی نماز جنازہ بالکل نماز جنازہ ہے پڑھ سکتی ماتنی. نماز جنازہ خواتین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتنی. باقاعدہ جو ہے ہاں کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کہتے تھے کہتی تھیں کہ نماز جنازہ یہ میت کو مسجد نبوی میں لے آؤ ہم پڑھیں گے نماز جنازہ جی سکتی بالکل بنا سکتی ہیں السلام علیکم